إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمت علیم کسب اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے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 بلہم فی شکی اللہ فقت قب یوم هذا یوشن علی وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ جلائے اور مارے تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب بلکہ وہ شک بے پڑے کھیل رہے ہیں تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب رب نكشف عن العذاب اننا مؤمنون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 نبطش الكبرى اننا اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے ہم ایمان لاتے ہیں کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا پھر اس سے رو گرنا ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں تفصیل خزائن العرفان میں ہے اس دن سے مراد روزے قیامت ہے یا روزے بدر وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ و و ان و ان لم لي اور بے شک ہم نے ان سے پہلے پھر آن کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ فدع ربه انها فَأَسْرِ بِعْبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ الْبَحْرَ رَهْوَا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے تفصیل خزار العرفان میں ہے تاکہ فرعونی ان راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں انہم جند مغرقون کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیہا فاکہین کَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی نہ بنی اس إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ علی علم علی العالمين من ما بَلَاءٌ مُبِينٌ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں سریع انعام تھا انہا اولائی لیقولون انہی الا موتتنا الاولا وما نحن بمنشرین تب قوین قبل بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کیا وہ بہتر ہے یا طبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے تفصیر خزار لرفان میں ہے طبا حمیر بادشاہ یمن صاحب ایمان تھے اور ان کی قوم کافر تھی جو نہایت قوی زور آور اور کثیر التعداد تھی وَما خلَقَُ السَّمواتِ وَأََّّ وَمَا بَيْنَهُمَا لا عبين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِللاا بِالحَِّ وَلَك أَكْثَرَهُم لا يَعلَمُون إِ يَمَ الْفَشْلِم قاتُهُم أَجْمَرين ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم لوگ تھے اور ہم نے نہ بدائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں بے شک فیصلے کا دن ان سب کی بھی ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے بے شک وہی عزت والا مہربان ہے ان شجرت الزقوم طعام کل محلی اغلی فل بکون قغل فوق خود فاتل سب کرسی منازل رقی ذل کر بے شک تھوڑ کا پیڑ گناگاروں کی خوراک ہے گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے جیسا کھولتا پانی جوش مارے اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو چک ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے تفصیل خزان الرفان میں ہے ملائی یہ کلما احانت اور تزلیل کے لیے کہیں گے کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ بطحہ یعنی مکہ مکرمہ میں میں بڑا عزت والا کرم والا ہوں اس کو عذاب کے وقت یہ تانہ دیا جائے گا انہذا ما کنتم به تمتعون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعبود بسون سو استب رقیم قبل فی حکل فکی ح تین امین بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہے باغوں اور چشموں میں پہنیں گے قریب اور کنادیز آمنے سامنے یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیا دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے لا فضلاً من ربك ذالک هو الفوز العظیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذکرون فارتقب إنهم مرتقبون اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فصل سے یہی بڑی کامیابی ہے تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں تو تم انتظار کرو وہ بھی کسی انتظار میں ہیں العظیم